اچھا ایک صاحب نے انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وطر کی نماز میں کون سی سنت کا پڑھنا فرض ہے حضور علیہ سلاۃ سلام اگر وطر پڑھتے تو کون سی صورتوں کا حضور علیہ السلام نے انتخاب کیا یہ بھی سن لیجئے اور اس میں ایک اور بھلائی کا پہلو ہے اسے آپ یاد رکھیں کہ بہت ساری پریشانی سے بچ جائے حدیث شریف میں جو حضور علیہ سلاۃ و سلام نے وطر پڑھے تو پہلی رقت میں سورہ آلہ پڑھا سلا دوسری میں کل کافروں، تیسری میں کلو و اللہ احت یہ تین صورتیں حضور علیہ السلام وطر شریف میں پڑھا کرتے تھے اب آئیے ایک ذرا اور فائدے کی چیز جی اعلی حضرت فاضل بریل رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ کوئی آدمی نماز بطر میں پہلی رکعت میں اضاجہ پڑھ لیں دوسری رکعت میں تبت یادا تیسری میں کلو و اللہ یہ تین صورتیں اگر وطر میں پڑھیں تو زندگی میں کبھی اس کے دانت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر ان صورتوں کو اداجا اور تبت ادا اور کلو اللہ احد ان کو وہ اپنے نماز وطر میں لازم کر لے اس نیت سے تو کبھی بھی زندگی میں اس کے دانت میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ آلہ سے یہ لکھا کوئی آدمی اگر اس کا پابند ہو جائے تو سو برس کا بھی ہو تو گنا کھائے گا اتنے مضبوط دانت ہوں گے کہ سو برس کی عمر میں بھی گنا کھائے گا تو یہ دانتوں کی تکلیف سے بچنے کا بھی ایک بہت اچھا نسخہ ہے ہوا یہ ہمیں جب یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا ہمارے کچھ دانت گر گئے میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. ایک ہمارے میمن بھائی تھے محمد بھائی انہوں نے کہا یہ آپ کی جو دو ڈاڑے ہیں یہ میں کسی ڈینٹس سے بنوا دیتا ہوں تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا بعض ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں معلوم نہیں ساؤت افریقہ میں خصوصاً ایک شہر ہے اس کا ابھی ذرا نام یاد آ جائے گا اس میں پانی میں کیلشیم ہی نہیں اب تو آپ کو یہاں پتہ ہی لگے گا کہ بھئی کیا مرض ہے کیا نہیں پانی میں کیلشیم نہیں تو بیس برس کے آدمی کے دانت گر جاتے ہیں جو جو جوان عورت کر کے لائیں تو پاکستان میں تولاک ہو جائے اس کے بھی دانت نقلی ہوں گے بیس بائیس سال کی دلہن کے دانت بھی نقلی ہوں کیپٹاؤن کیپ ٹاؤن میں بالکل کیلشیم نہیں ہے پانی میں بہت جلدی دانت گر جا جائے جہاں زیادہ مرض ہوگا وہاں کے ماہرین بہت ہوں گے وہ لے گئے ڈینٹسٹ کے پاس اس نے ہماری داڑھ کا معائنہ کیا لیکن اپنے آلے سے دوسرے دانت ایسے ایسے بجائے اس کو بڑا تاجوات ہو oh, یہ تو میوزک کی آواز آ رہی اتنے مضبوط دانت ہیں آپ پھر میں نے اسے بتایا میں نے کہا بھائی یہ عمل ہمارے شیخ نے لکھا ہے تو میں یہ عمل کرتا ہوں وہ انگریزی دان آدمی تھا فوراً قلم لے کر اس نے نسخہ لکھا پہلی رکعت میں کیا ہے ایزا دوسری میں کیا ہے تبت ادا تیسری میں کیا ہے کلو ولّہ احد آدمی عقلی طور پر اتنا کنجوس واقع ہوا ہے کہ کرنے کے بعد خوش تو بہت ہوا میرے کے کہنا پھر آپ کے کیسے گرے میں نے کہا یہ مسئلہ مجھے بعد میں معلوم ہوا اس کے پہلے کے گرے ہوئے خیر اس نے دانت کا ناپ تو لے لیا لیکن, لیکن میں کہنے لے کے مولانا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں خود اس پر عمل کروں گا اگر میں لوگوں کو بتانے لگ جاؤں تو کیا دانس کھاؤں گا تو کوئی آئے گا ہی نہیں دانت کا مری اور سب کے دانت مضبوط ہو جائیں گے تو میری دکان کیسے چلے گی تو کہنے لگے میں خود کروں گا لیکن کسی کو بتاؤں گا نہیں لیکن حضور علیہ السلام نے اچھی باتیں دینی باتیں چھپانے سے منع کیا باتیں جو ہیں اچھی اس کا اظہار کر دیا جائے روزی دینے والا اللہ تبارک کا تعالی آپ بولٹن مارکیٹ پر آئیے ساری کپڑے کی کئی ہزار کیا اس میں کچھ لوگ بھوکے مر آپ دیکھیں پوری پوری دکانیں ہیں اور اگر ہر آدمی کو اللہ تبارک کا روٹی دے رہا ہے روٹی دینے والے ہم اور آپ کہاں ہیں وہ اللہ خیرو رازے کے رش دینے والا تو اللہ تبارک کا تعالی تو یہ میں نے بتا دیا حضور علیہ السلام نے سور آلام یافیرن اور سور اخلاص یعنی اللہ ولہ آحت یہ حضور علیہ السلام نے ویتر میں پڑھے ایک صاحب نے لکھا یہ صاحب شوئے برضوی صاحب